ویسے بھی درخواست کرتا رہتا ہوں کہ اس درس کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمایا کریں اللہ پاک کہنے والوں کو بھی اخلاص نصیب فرمائے سننے والوں کو بھی اخلاص اور جذبہ عمل نصیب فرمائے اور خاص طور پر جس دن درس ہوتا ہے اس دن تو خصوصی طور پر دعا فرمایا کریں اسی طریقے سے سپیکر وغیرہ کی ترتیب میں اگر کچھ دیر ہو تو آپ حضرات ذکر میں لگا رہ لگے رہا کریں اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم یہاں خاموش بھی بیٹھے رہیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں کچھ سننے سنانے کی صورت نہ بھی ہو تو بھی انشاءاللہ ہمارا بیٹھنا مفیدے سے خالی نہیں جائے گا اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس درخت کے لیے دعوت کا سلسلہ بھی جاری رکھا کریں ہمارے ایک ساتھی نے درس کی دعوت کے لیے کچھ کارڈ وہ چھپوا کے غالباً باہر اسٹال وغیرہ پر رکھے ہیں وہ حاصل کیجئے اور ان کو عام کیجئے بہرحال اس درخس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیے نہ صرف خود شرکت کا اہتمام کیجئے بلکہ اپنے اہل خانہ کو اور جاننے والوں کو بھی شرکت کی ضرور دعوت دیجئے بحمد اللہ میں نے کئی سالوں سے یوں سمجھنے کے اتوار کے دن باقی ساری تقریبات منسوخ کر رکھی ہیں سوائے درخت کے بحمد اللہ کسی بھی دعوت میں اور کسی بھی پروگرام میں چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کوشش کرتا ہوں کہ اس میں شرکت نہ ہو اور سب سے زیادہ اس درخت میں شرکت کو اہمیت دیتا ہوں آپ حضرات سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسی کو آپ اہمیت دیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے الحمدللہ والسلام فرمائیں من لا نبی بعدا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ مَطْعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ آج کے درس کا آغاز سورت المائدہ کی آیت نمبر پانچ سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں آج آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ دس ہجری کو حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تو اس دن دین کی تکمیل کا بھی اعلان کر دیا گیا ال یوم اکمل تو اسلام دینا اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے کے ساری پاکیزہ چیزوں کو بھی حلال کر دیا گیا میں اور آپ کیا جانیں جن کا علم بھی محدود مطالعہ بھی محدود عقل بھی محدود سوچ بھی محدود کیا جانیں ہم کہ کون کون سی چیزیں تھیں جو انسانوں نے اپنے لیے حرام کر رکھی تھی حالانکہ وہ حلال ہونی چاہیے تھیں اور کتنی ہی ایسی چیزیں تھیں جنہیں حرام ہونا چاہیے تھا یا اللہ کے نزیک حرام تھیں لیکن انسانوں نے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا تھا اللہ پاک ساری پاکیزہ چیزوں کو طیبات کا نام دیتے ہیں پاکیزہ چیزیں لذیذ چیزیں اور ساری حرام اور گندی چیزوں کو خباش کا نام دیتے ہیں بئی ہل الحمت تیبات بیو حرم علیہم الخباس اللہ کا علم لا محدود اللہ سارے زمانوں کو جانتے ہیں سارے انسانوں کو جانتے ہیں مختلف قومیں جو دنیا میں آئیں اور مختلف مذاہب جو پیدا ہوئے ان سب کو اللہ جانتے ہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے اپنے لیے حرام کر رکھی تھیں اور کیا کیا چیزیں اپنے لیے حلال کر رکھی تھیں اللہ جانتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو الوم اہل کو مطببات آج میں نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے البتہ ظاہر ہے کہ ہر چیز کو حلال نہیں کیا پاکیزہ چیزوں کو جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں پاکیزہ جانور ہیں اور پاکیزہ غذائیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے لیے حلال کر دی گئیں مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئیں بعام اللوین اونت الکتاب ہل القم اور جن کو کتاب دی گئی ان کا طعام وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے طعام کا اصل میں معنی تو عربی میں ہے کھانا لوگ کہتے ہیں کہ اول طعام باد کلام کلام پہلے کچھ کھلاؤ پلاؤ پھر بات کریں گے اول طعام باد کلام تو طعام کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کھانے کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر تعام سے مراد ذبیحہ ہے یعنی اس جانور کا گوشت جس کو ذبح کیا جائے تو فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان جانور کو ذبح نہ کرے بلکہ کوئی کتابی اہل کتاب میں سے کوئی جانور کو ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے ہر شخص کا ذبیحہ حلال نہیں ہے بلکہ صرف ان لوگوں کا ذبیحہ حلال ہے جو کسی نہ کسی آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں اور ان کے بارے میں یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ کسی آسمانی مذہب پر ایمان رکھتے ہیں لہذا ایسے لوگ جن کے بارے میں یقین سے ثابت نہ ہو کسی آسمانی مذہب پر ایمان رکھنا تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں مشرق کا ذبیحہ وہ حلال نہیں مجوسی کا ذبی حلال نہیں ہندو کا زبیحا حلال نہیں اور سکھ کا زبیحا حلال نہیں ہے اس لیے کہ ان کا کسی آسمانی مذہب پر ایمان رکھنا یہ یقین اور دلیل سے ثابت نہیں ہے ان کا خود دعویٰ کرنا الگ بات ہے سکھوں کا دعویٰ ہے ہمارا بابا گرو نانک گویا کہ وہ بھی ایک پیغمبر تھا وہ ایک مسلح تھا حالانکہ اس کی جو کتاب ہے جو اس نے سکھوں کے لیے پیش کی اس کے اندر مختلف مذاہب کی باتیں ہیں اسلام کی باتیں بھی ہیں ہندوؤں کی باتیں بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعریف کی ہے لیکن اس کتاب کا آسمانی کتاب ہونا یہ ثابت نہیں ہے اور حالانکہ سکھ جو ہے یہ معاہد قوم ہے ہندوؤں کی طرح یہ بت پرست نہیں ہیں ایک خدا کو ماننے والے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا ذبیحا حلال نہیں اس لیے کہ ان کا اہل کتاب میں سے ہونا یہ یقینی نہیں ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے مسلمان کے علاوہ جو کسی آسمانی مذہب پر ایمان رکھتا ہو جن کو قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اہل کتاب اور یہ دو ہی ہیں یہود اور نصارہ مگر یہود و نصارہ کے حوالے سے بھی یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ وہ ایسا یہودی ہو ایسا عیسائی ہو جسے اپنے مذہب پر واقعی یقین ہو اپنے مذہب پر ایمان رکھتا ہو اور اپنے مذہب پر عمل کرتا ہو وغیرہ آج کم از کم عیسائیوں کی اکثریت ایسی ہے جن کا کوئی مذہب نہیں ہے بالخصوص جو مغربی دنیا میں رہنے والے عیسائی ہیں ان کی اکثریت ایسی ہے جن کا مذہب نفس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے وہ نفس پرست ہیں خواہش پرست ہیں مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں نہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں نہ توحید کو مانتے ہیں نہ نبوت و رسالت کو مانتے ہیں نہ حلال حرام کو مانتے ہیں زبا اور غیر زیبا کو مانتے ہیں ان کے ہاں فرق ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس بات کی بھی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وہ کتابی ایسا ہو کہ اپنی کتاب پر اپنے مذہب پر عمل کرنے والا ہو اس کے مذہب نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو وہ حلال مانتا ہو اور جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حرام مانتا ہو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آج ساری عیسائی دنیا خندیر کا گوشت مزے سے کھاتی ہے بلکہ خنزیر کا ہر جز استعمال کرتے ہیں وہ اس کی چربی اس کا گوشت اس کے بال اس کے چمڑے ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ خنزیر جیسے قرآن کریم میں حرام ہے کسی طریقے سے تورات میں بھی حرام ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں زبیحے کے نام پر اور حلال کے نام پر خنزیر کا گوشت کھلا دیں یا ایسے جانور کا گوشت کھلا دیں جسے اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو اور بہت سارے ایسے مسلمان جو کافر ممالک میں رہتے ہیں جو مغربی ملکوں میں رہتے ہیں ان میں سے بعض اس بارے میں بڑے حساس ہیں انہوں نے باقاعدہ ایسی جماعتیں بنا رکھی ہیں اور ایسے افراد تیار کر رکھے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں کہ واقعی اس جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اور ایسی کمپنیوں اور ایسے ہوٹلوں کا اور ایسی دکانوں کا بائکاٹ کرتے ہیں جہاں جانور کو حلال طریقے سے ضبع نہ کیا گیا ہو اور ایسا بھی ہے کہ وہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہوگا اور ہمارے نزدیک کون کون سا کھانا اور کون کون سا گوشت وہ حلال ہے اور کون سا حرام ہے وہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں وقتاً فوقتاً چیک کرتے ہیں جنوبی افریقہ میں ہم نے دیکھا وہاں انہوں نے مضبوط قسم کی ایک ٹیم بنا رکھی ہے جو چیک کرتے ہیں حالانکہ وہاں مسلمانوں کی تعداد پانچ چھ فیصد دس فیصد سے زیادہ نہیں ہانگ کانگ میں مسلمانوں نے باقاعدہ تنظیم بنا رکھی ہے اور وہ چیک کرتے ہیں باقاعدہ وقتاً فوقتاً چھ مہینے بعد آٹھ مہینے بعد کہ ہماری ہدایات پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیونکہ دکانداروں کو تو اپنا سامان بیچنا ہے کمپنیوں کو اپنا سامان بیچنا ہے تو وہ پھر مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جانوروں کو ضبع کرتے ہیں جس طریقے سے وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں لیکن خود جو اسلامی ممالک ہیں وہاں کے بعض مسلمان اتنے حساس نہیں ہیں آج پوری دنیا سے ڈبوں میں پیک چیزیں آ رہی ہیں ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اور ان میں گوشت بھی آ رہا ہے اور اتنی تحقیق نہیں کی جاتی کہ واقعی اس ڈبے کے اندر جو گوشت پیک ہے یہ حلال طریقے سے ذمہ بھی کیا گیا تھا جانور یا نہیں بس اتنا کرتے ہیں کہ ڈبے کے اوپر حلال لکھ دیتے ہیں ہر چیز کے اوپر حلال لکھ دیتے ہیں تو اتنے کو ہی کافی سمجھے جاتا ہے میں نے تو سعودیہ تک میں دیکھا جو مسلمان زیادہ حساس ہیں حلال حرام کے مسئلے میں تو جو باہر سے ڈبوں میں پیک گوشت آتا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ان کا کہنا ہے میں نہیں کہہ رہا ان کا کہنا ہے کہ یہ سعودی اتنا اتنی تحقیق نہیں کرتے اتنی گہرائی میں جا کر تو گیا کہ وہ اس پر اعتماد نہیں کرتے کہ چونکہ یہ گوشت سعودیہ میں دستیاب ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی حلال ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں اس بارے میں ہمیں حساس ہونا ضروری ہے اس لیے کہ ہمارے اللہ کے نزدیک اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ طیبات کا مسئلہ اور یہ قبائث کا مسئلہ پاک کا مسئلہ اور ناپاک کا مسئلہ اور حرال حلال اور حرام کا مسئلہ یہ کوئی فروئی مسئلہ نہیں ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے بنیادی مسائل میں سے ہے حیرت کی بات ہے چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل میں تو ہم ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں آج کی طرح چہرے ہو جاتے ہیں پوری مسائل میں لیکن جو بنیادی مسائل ہیں ان میں ہماری حساسیت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں عام الدین اوت الکتابہ ہل اللہ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا زبیحہ تمہارے لیے حلال ہے یہاں ابھی بات آگے آ بھی رہی ہے دو چیزوں کی حلت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ایک تو یہ کہ اہل کتاب کا زبیحہ حلال ہے اور دوسری بات یہ کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا یہ بھی حلال ہے ابھی بات آ رہی ہے خاص طور پر انہی دو مسئلوں کو اللہ نے کیوں بیان فرمایا تو مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جانور اسلام میں حرام ہیں وہی جانور اہل کتاب کے ہاں بھی حرام ہے اور جیسے اسلام کے اندر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے اسی طریقے سے اہل کتاب کے ہاں بھی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے اور جن جن عورتوں کے ساتھ اسلام میں نکاح کرنا حرام ہے تو ان عورتوں کے ساتھ اہل کتاب کے ہاں یہود و نصارہ کے ہاں بھی نکاح کرنا حرام ہے یہ الگ بات ہے کہ آج وہ اپنی شریعت پر اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے یہ ان کا اپنا معاملہ ہے لیکن جہاں تک ان کی شریعت ان کی کتاب کا تعلق ہے تو ان معاملات میں ان کی شریعت اور ان کی کتاب قرآن کے اور اسلام کے بالکل موافق ہے ڈبلو تو فرمایا کہ ان کا ضمیحہ تمہارے لیے حلال ہے بطام حل اللہم اور تمہارا کھانا اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے علماء نے سوال اٹھایا کہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ تو خود ہی معلوم ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ مسلمان کا کھانا یہ یہودی اور عیسائی کے لیے حلال ہے جائز ہے تو اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت کیا ضرورت تھی تو جواب یہ دیا کہ اصل بتلانا یہ مقصد ہے کہ مسلمان کے لیے اپنا زبیحہ اور اپنا کھانا یہ یہودی اور عیسائی کو کھلانا جائز ہے ایسا نہ ہو کہ اتنا سخت بن گئے کہہ کہ میں اپنا کھانا کسی کافر کو کھلاؤں گا ہی نہیں میرے لیے جائز ہی نہیں ہے تو اللہ نے جواز کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم اپنا کھلانا اپنا کھانا جو ہے وہ کتابی کو کھلا سکتے ہو یہ مسئلہ خاص طور پر بیان فرمایا دوسری بات تفیر مظہری نے ہے کہ جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو اس میں جواز دونوں طرف سے ہے <laughs> یعنی مسلمان کتابی کا زبحہ کھا سکتے ہیں اور اپنا زبیحہ اس کو کھلا سکتے ہیں یہاں جواز دونوں طرف سے ہے لیکن جہاں تک نکامہ, نکاح کا معاملہ ہے وہاں فرق ہے ان کی خواتین سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں لیکن مسلمان خاتون کا نکاح ان کے مردوں سے نہیں کیا جا سکتا تو اللہ پاک نے اس فرق کو بیان کرنے کے لیے جہاں کھانے کا ذکر کیا تو وہاں دونوں طرف سے ذکر فرمایا ان کا کھانا تمہارے لیے حلال تمہارا کھانا ان کے لیے حلال لیکن جہاں نکاح کی بات آئی تو وہاں پر صرف یہ فرمایا کہ ان کی خواتین سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے اللہ نے فرق بیان کرنے کے لیے اس کا اضافہ فرمایا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج صورت تو یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی تو صورت یہ بن گئی کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان مرد ان کی خواتین سے نکاح کر رہے ہیں بلکہ مسلمان لڑکیاں بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ ہم آئے دن ایسی خبریں پڑھتے رہتے ہیں بعض مشہور خواتین کے بارے لیکن قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا تو فرمایا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ غیر مسلم ہمارے ساتھ فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ مشترکہ طور پر کھانا جائز ہے ایک برتن میں اکٹھے کھا سکتے ہیں تو یاد رکھیے بھائی جہاں تک مسالے کا تعلق ہے تو ایک برتن میں مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ کھانا یہ جائز ہے مسئلہ یہی ہے باقی اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو وہ الگ بات ہے یا پھر وہ کافر ایسا ہو کہ پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھتا ہو تو پھر تو اس کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر وہ پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک برتن میں کھانے کی اسلام اجازت دیتا ہے مگر ایک چیز کو محفوظ رکھنا ضروری ہے وہ کافر ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے ساتھ کھانے کی اس لیے دعویٰ دیتا ہو تاکہ بتدریج آپ کو اپنے مذہب کی طرف مائل کر دے آپ کے عقیدے پر حملہ کر دے آپ کو عیسائی بنا دے یہودی بنا دے قادیانی بنا دے رافضی بنا دے پھر اس کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہوگا ہاں اگر اس کے برأکس آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں اس کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کروں اور ایک برتن میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں اور اس کو کھلاؤں تاکہ اس کو اسلام کی طرف مائل کروں تو پھر آپ کا اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا صرف جائز ہی نہیں ہوگا باعث ثواب ہو جائے گا کسی کی دعوت ہو جائے گی سیدا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہم نے واقعہ پڑھا ملتان میں تشریف رکھتے تھے کھانے کا وقت تھا جمادار آیا صفائی کرنے کے لیے آیا باتھ روموں کی صفائی کرنے کے لیے آیا حضرت کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا فرمایا کہ آؤ بھائی آج کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ سنا کے اس کے ہاتھ دھلائے اور اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا دیا تو اس نے کہا شاہ صاحب بس تھوڑا سا وقت مجھے دیں تھوڑی سی مہلت دیں میں ابھی آتا ہوں ذرا صاف ہو کر گیا اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر آیا دھلایا بھی اور کلمہ بھی پڑھایا اور پھر کھانا کھایا تو اگر یہ جذبہ ہو یہ سوچ ہو تب تو صحیح ہے لیکن آج تو دعوت کی سوچ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے دعوت کی سوچ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے مسلمان کے اندر سے یہ جذبہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ میں کسی کو مسلمان بنا دوں کسی تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں یہ تو سوچ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے یہ تو وہ لوگ تھے کہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے کسی کو میری وجہ سے ہدایت مل جائے ایمان مل جائے اسلام کی روشنی مل جائے ہر وقت کسی فکر میں رہتے تھے ان کی دوستیاں بھی اسی لیے اور ان کی نفرتیں بھی اسی لیے تو فرما کے بتا ہل اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال بل من المؤمنات اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاک دامن عورتیں جو مسلمان ہوں پہلے مسلمان عورتوں کو ذکر کیا آگے کتابی عورتوں کو ذکر کیا حالانکہ مسلمان عورت کا حلال ہونا یہ تو بیٹے ہی معلوم ہے ایک بدی ہی سی بات ہے لیکن اللہ کا کلام اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی جملہ اور کوئی لفظ اور کوئی حرف زائد آیا ہو ایسا نہیں ہے چونکہ کتابی عورتوں کے ساتھ نکاح کے حلال ہونے کو بیان کرنا تھا تو ان کے حکم کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ایمان والی عورتوں کے ساتھ نکاح کے حلال ہونے کو بیان کیا ترغیب دینے کے لیے کہ مسلمان کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے کتابی عورت کی طرف نہ جائے اس کی پہلی ترجیح یہ ہو بل ایمان والی پاک دامن عورتیں ایمان والیوں میں بھی ایسی اور تلاش کرے جو پاک دامن ہو بد کردار نہ ہو آج بہت سے صورت پر مرنے والے نقش و نگار پر مرنے والے رنگ روپ پر مرنے والے بدکار عورتوں کو اپنے نکاح کے لیے رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں ناچنے والیوں کو پسند کرتے ہیں عقیفہ پاک دامن گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں ان کی جوانی جایا جا رہی ہے اور یہ بازاری عورتوں پر مر رہا ہے ان کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اللہ کی قسم میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں جو رشتے صرف رنگ روپ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں اور بازاری عورتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں ان میں سے ننانوے فیصد رشتے ناکام ہوتے ہیں طلاق پر منتج ہوتے ہیں جدائی پر منتج ہوتے ہیں آپس میں نفرت پر منتج ہوتے ہیں جو صورت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے وہ دائمی نہیں ہوتی جو اخلاق اور سیرت کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے جو عورت صورت کی بنیاد پر کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے اور اس کے اندر سیرت نہیں ہوتی اخلاق نہیں ہوتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دل سے اترتی جاتی ہے اور جس عورت کی شکل اگر کمزور ہو سادہ ہو لیکن سیرت ہو اخلاق ہو اس کی محبت دل میں گھر کرتی چلی جاتی ہے وہ الفاظ مجھے یاد آتے ہیں سید، الفاظ یاد آتے مبد الماجد دریابادی صاحب کے بڑے دلچسپ آدمی تھے آپ بیتی میں اپنی بیوی کے بارے میں لکھا اور اس وقت لکھا جب غالباً بیوی کی عمر ستر سال ہوگی تو لکھا ہے آج یہ ستر سال کی بڑھیا میری محبوبہ بنی ہوئی ہے اب ستر سال کی बुढ़िया ہے جس کو کہتے ہیں منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آت نہیں لیکن لکھے اب بھی یہ میری محبوبہ بنی ہوئی ہے تو سیرت کی بنیاد پر اخلاق کی بنیاد پر محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور صورت زیادہ دن محبت کی وجہ نہیں بنتی ہے تو اللہ نے ایمان والی عورتوں کا پہلے ذکر کیا اور ایمان والی عورتوں میں سے بھی کون سی عورتیں پاک دامن عورتیں آقا نے فرمایا نا یہ رشتہ کیا جاتا ہے نصب کی بنیاد پر مال کی بنیاد پر جمال کی بنیاد پر اور آخری آخری معیار کیا ہے خلق اور سیرت کی بنیاد پر آقا نے فرمایا نصب کو بھی زیادہ اہمیت نہ دو مال کو بھی نہیں جمال کو بھی نہیں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دو وہ سیرت اور خلق اور دینداری ہے یہ آقا نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاندان دیکھو ہی نہیں صورت دیکھو ہی نہیں؟, نہیں دیکھو مگر جہاں ترجیح دینی پڑے تو وجہ ترجیح سیرت ہونی چاہیے مال نہیں جمال نہیں جہیز نہیں ڈگریاں نہیں بڑی نوکری کرتی ہے بہت نوکری کرتی ہے بہت کماتی ہے پچاس ہزار روپئے تو اس کی تنخواہ ہے اسی پر کسی پر مر گیا پچاس ہزار تنخواہ لیتی ہے میرے تو مزے اور اس نے رشتہ ہوتے کہہ دیا بےکوف یہ پچاس ہزار تو میرا ہے تیرا نہیں ہے ہاں اور اگر کچھ لینا ہے تو پھر گھر کے کام کاج بھی کیا کرو یہ صفائی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اب بچے اٹھا اٹھا کے پھر رہا ہے اور غلام بنا ہوا ہے پچاس ہزار روپئے تو مل گئے لیکن عزت بھی گئی ساکھ بھی گئی سکھ بھی گیا راحت بھی گئی اور سارے رشتہ داروں سے بھی اس نے الگ کر دیا بل مستن منل اور پاک نامن عورتیں جو مسلمان ہوں بل مسنات اور ان لوگوں کی بھی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حلال یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو یہودی عورت عیسائی عورت اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب میں سے ہو صرف نام کی عیسائی نہ ہو واقعی عیسائیت پر اور تورات پر ایمان رکھنے والی ہو تب اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو نکاح کی اجازت تو دی لیکن اجازت کے باوجود بعض صحابہ اکرام منع کرتے تھے جن میں سر فرس نام ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کو بارگاہ نبوت سے نقب ملا تھا فاروق کا اور واقعی فاروق تھے حق و باطل میں فرق کرنے والے عجیب بصیرت تھی ہے ممرے فاروق کے اندر عجیب بصیرت دور اندیشی الحمد للہ میں اللہ وجہ بصیرت العلم علم اللہ العقل اللہ وجہ الدلیل اللہ وجہل مطالعہ یہ دعوی کرتا ہوں تاریخ انسانی میں عمر فاروق سے زیادہ بصیرت والا حکمران نہیں گزرا یہ پکی پک بات ہے عجیب حکمران تھے مسلمانوں کو عجیب امیر ملا کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی نہ اسلامی تاریخ میں نہ غیر مسلم تاریخ میں حید حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ مدائن گئے تو وہاں انہوں نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا حید عمر فاروق کو اطلاع ملی تو آپ نے خط بھیجا حذیفہ اس کو طلاق دے دو حیث حذیفہ نے سوال کیا کیا ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے فرمایا حرام تو نہیں مگر ان عورتوں کے اندر عفت و عصمت نہیں ہے پاک نامی نہیں ہے یہ جب مسلمان معاشرے میں آئیں گی تو مسلمانوں کے اندر فحاشی عام ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے گی ان عورتوں کی وجہ سے خیط حذیفہ نے تمل کیا طلاق نہیں دی ہر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوسرا خط لکھا اب تو بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے فرمایا کہ اعظم علیک اللہ تضع کتابی حتی تخلی میں تمہیں حلف دیتا ہوں تاکید کرتا ہوں کہ میرا خط ہاتھ سے رکھنے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں ان مسلم المسلمون مجھے اندیشہ ہے کہیں مسلمان تمہاری ابتدا نہ کریں تم تو امیر ہو امیر اور ہی ملوک ہیں انسان جو ہوتے ہیں اپنے امیروں اپنے وڈیروں اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں جیسے آج ہمارا حال ہے ہمارے وڈیرے ہمارے بادشاہ ہمارے لیڈر ہمارے بڑے چور اچکے کھائے راچی ڈاکو اور کام چور ویسے ہی ہم ہاں. تو جیسے بڑے ویسے ہی قوم ہو جاتی जैसा جیسا لیڈر ویسے ہی اس کے کارکن اور ویسے ہی عوام لوٹ خسوٹ کرنے والے آج اوپر سے نیچے تک کرپشن وہ عام ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں بڑوں کی हैं کرتے ہیں تو فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے مسلمان تمہاری ابتدا کریں گے کیا بصیرت تھی کیا بصیرت تھی مراد رسول کے اندر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا عمر کو اسی لیے کہا جاتا ہے دوسرے مرید تھے عمر مراد تھے اللہ اکبر دوسرے مرید ہوئے تھے دوسروں نے حضور کو تلاش کیا اور عمر عمر کو حضور نے تلاش کیا اللہ سے مانگا اللہ اس کو ہدایت دے دے اے اللہ اس کو ہدایت دے دے میں کمزور ہوں اے اللہ مجھے تو کعبے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے اس کو ہدایت دے دے یا ابو جہل کو ہدایت دے دے امر بن حشان کو یا عمر بن خطاب کو امر بن حشان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی اللہ نے عمر بن خطاب کو غلام بنا دیا تو فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے دوسرے مسلمان تمہاری ابتدا کریں گے یہودی زم... <هِنّا> اور عیسائی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر عوام بھی ان کے ساتھ نکاح کرنا شروع کر دیں گے